الحمد, لله، الحمد لله على اما بعد فعوذ باللہ من وجیم بسم الحمدل ذکر اللہ صلی اللہ علیہ دینا محمد والا سی دینا محمد وبارک وسلم اللہ سید محمد دینا محمد وبارک وسلم اس پوری دنیا میں سب سے بڑا سب سے بڑا اور سب سے بڑا اللہ اس کی بڑائی اور عظمت ہر چیز بیان کرتی ہے امن ام شعین اللہ یو سب ہو بے حمد ہی ولاک اللہ قرآن حکیم میں فرمایا کہ اللہ کی تسبیح ہر چیز بیان کرتی ہے لیکن تم اس کی زبان نہیں سمجھ سکتے ہر چیز اللہ کی بڑھائی بیان کرتی ہے تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کی بڑھائی بیان کرے تو آپ نے دیکھا ہوگا جب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ایک کان میں آزان کہتے ہیں دوسرے میں تکبیر کہتے ہیں حالانکہ وہ بچہ کچھ سمجھتا نہیں ہے اس کو عقل سمجھ نہیں ہے لیکن ہم اس کے دل کے اوپر کیا لکھ دیتے ہیں اللہ اکبر دل پر کیا لکھ دیتے ہیں اللہ اکبر کے سب سے بڑا کون ہے اللہ پھر وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے بولنے لگتا ہے تو بچہ بہت زیادہ باتیں کرتا ہے لیکن جب آزان کی آواز آتی ہے تو اس کی اماں اس کو کہتی ہے خاموش ہو جاؤ اللہ اکبر ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے اللہ اکبر ہو رہا ہے پھر بچہ نماز سیکھتا ہے جب مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے تو سب سے پہلے جب نماز میں نیت ہیں تو کیا کہتے ہیں اللہ اکبر کہ سب سے بڑا کون ہے اللہ پھر رقو میں جاتے ہیں کیا کہتے ہیں اللہ اکبر سجدے میں جاتے ہیں کیا کہتے ہیں اللہ اکبر سجدے سے اٹھتے ہیں اللہ اکبر یہ نماز میں سنت فرض نفل سب جگہ اللہ اکبر ہے یہ ایک لفظ اللہ اکبر دل کے اندر اتر جائے تو ہم پکے مومن بن جائیں کہ اللہ سب سے بڑے کون سب سے بڑے اللہ سب سے بڑے تو یہ ایک لفظ اللہ اکبر دل میں نہیں اترا اگر یہ لفظ اللہ اکبر دل میں اتر جائے تو ہم پکے مومن بن جب کوئی جانور ذبا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں بسم اللہ ہے اللہ اکبر سنت ہے جب کسی اونچی جگہ پہ چڑھیں تو کیا کریں اللہ اکبر جب میدان جہاد میں مجاہد جہاد کرتا ہے تلوار دلاتا ہے تو کیا کہتا ہے اللہ اکبر کہ کون بڑا ہے سب سے اللہ تو ہر اہم کام میں آپ اللہ اکبر کہتے ہیں. آپ نے نماز پڑھی فرضوں کا سلام پھیرا سنت طریقہ ہے. کیا, کیا کہیں اللہ اکبر کو دل میں بٹھائیں کہ ہر وقت یہ سوچیں کہ سب سے بڑا کون ہے اللہ کیونکہ ارد گرد کا ماحول ایسا ہے ہمارا کوئی کہتا ہے جی کہ فلانا ملک بڑے فلاں ملک ہے فلاں ملک بڑے تو اللہ نے سب لوگوں کے دل میں ڈال دیا کہ سب سے بڑا کون ہے اللہ اسی لیے قرآن حکیم فرمایا ولاکی بری صبا وات <وَاللَّرز> آسمان اور زمین میں اللہ کی عظمتوں کی بریائی کے ڈنکے بج رہے ہیں ولاکی بری آؤ فباوات ولرز کیا آسمان اور زمین میں کس کی عظمت ہے اللہ اللہ اکبر جب قربانی کی عید آتی ہے تو تکبیریں پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں اللہ اکبر اب اتنی زیادہ دفعہ زندگی میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تاکہ دل کے اندر یہ چیز بیٹھ جائے کہ سب سے بڑا کون ہے نا اور اللہ سب سے بڑا ہے اور سب خزانے کس کے پاس ہیں اللہ کے پاس یہ <تصفح> ہوا کے خزانے اللہ کے پاس دھوپ کے خزانے اللہ کے پاس ریز کے خزانے اللہ کے پاس ہدایت کے خزانے اللہ کے پاس تو پھر سب کچھ کس سے مانگنے اللہ سے تو سکون کے خزانے کس کے پاس ہیں اللہ کے پاس تو یہ دل کے اندر اگر اللہ اتر جائے بس سارے مسئلے حال ہیں <laughs> اور اللہ والے نیک لوگوں میں فرق ہے عام آدمی کوئی بیمار ہو جائے کوئی مسئلہ ہو جائے کوئی مصیبت آئے تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ اس ڈاکٹر کے پاس جاؤ اس کے وزیر سے سفارش کرواؤ لیکن اللہ والا دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت آئی تکلیف آئی کوئی بیمار ہوا تو کس کی طرف سے آئی اللہ کی طرف سے آئی اور حل کون کرے گا اللہ کرے گا تو سب سے پہلے نظر کس پہ جاتی ہے اللہ پہ جاتی ہے عام آدمی کی نظر سبب کے اوپر جاتی ہے اور اللہ والوں کی نظر سب سے پہلے کس پہ جاتی ہے اللہ کے اتنا فرق ہے آم آدمی اس ڈاکٹر سے دوائی لے گا اس سے لے گا اس سے لے گا جب بالکل مریض مرنے کے قریب ہے آپ کوئی ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا آپ کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ اب تم کچھ کرو تو سب سے آخر میں کس کو رکھا اللہ کو رکھا تو مدد بھی اتنا ہی آئے گا نا. اگر مصیبت آتی سب سے پہلے نظر اللہ پہ ہوتی تو مدد بھی اللہ کی اتنی زیادہ آتی تو بھائی آج لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا یہ دل کے اندر جم جائے بیٹھ جائے نکالنے سے بھی نہ نکلے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا اسی لیے کسی نے کہا تو دل میں کبھی عقیدت کو جا نہ دے کوئی کچھ نہیں دے سکتا اگر اللہ نہ دے تو اس لیے سب سے پہلے سکون حاصل کرنے کا طریقہ ہے کہ اس دل دماغ کے اندر سب سے بڑا کس کو بنائے اللہ اکبر اس کے بعد سکون حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ ہے نماز پانچ وقت نماز پڑھتے اور اس کو سوچ سمجھ کے اور خوشبو خزو کے ساتھ پڑھے ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا حضرت ہماری نماز ہمیں سکون نہیں دیتی تو فرمایا وہ نماز جو حضرت امام ربانی مجد علیہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ نماز جو تقبیر الا کے ساتھ ہو مسجد میں ہو تقبیر اولا کے ساتھ ہو خوشی و کے ساتھ ہو تعدیل ارکان کے ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھیں جو سو نمبر والی نماز پڑھے گا تو وہ سو فیصد اس کو سکون دے گی جو تینتیس چالیس نمبر والی نماز پڑھے گا وہ اتنا ہی سکون دے گا اس کو کہ خوشی و نہیں ہے اور وضو صحیح نہیں کیا خوشی و نہیں ہے نماز میں ہاتھ باندھے دماغ بازار میں گھوم رہے ادھر کی سوچ ادھر کا سوچ تو پھر سکون نہیں ہے نماز میں دھیان نہیں ہے خیال نہیں ہے تو سکون بھی اتنا ہی ملے گا تو اس لیے نماز پڑھنے سے پہلے تھوڑی دیر وضو صحیح طریقے سے کریں بسم اللہ کلمہ پڑھ کے صحیح وضو کریں اور پھر اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ میری نماز میں خوشی و خزو نصیب فرمائے اور سو پچاس دفعہ یہ کہ اللہ اللہ اکبر کہ کھڑے ہو جاتے ہیں یہ سوچے میں اللہ کی عظمت کو سجدہ کر رہا ہوں اللہ کی بڑھائی کو سجدہ کر رہا ہوں تو پھر اس کو نماز میں مزہ آئے گا سکون آئے گا اور نماز پڑھنے میں اس کو مزہ اور سکون آئے گا اگر اللہ کی عظمت کی بریائی کو سامنے نہیں رکھیں گے نماز میں مزہ نہیں آئے گا اس لیے نماز میں خوشبو خزو اور نماز میں پورا دھیان سوچ پیدا کریں گے اس سے آپ کو سکون ملے گا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں بے سکون ہو جاؤں ٹینشن ڈپریشن ہو جائے تو اس کو چاہیے نماز نہ پڑھے وہ بے سکون ہو جائے گا ایک دفعہ ایک بزرگ نے شیطان کو دیکھا تو کہا کہ میں بھی شیطان بننا چاہتا ہوں کوئی طریقہ بتاؤ کوئی گر بتاؤ طریقہ بتاؤ تو شیتانے کا دو کام کرو کہ نماز کبھی نہیں پڑھو اور جھوٹی قسمیں کھاؤ تو تو تم پکے شیطان بن جاؤ تو اس نے کہا میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا اور قسم کبھی نہیں کھاؤں گا تو اس لیے جو نماز چھوڑ دیتا ہے اور قسمیں کھاتا ہے وہ شیطان بن جاتا ہے جو فضول خرچی کرتا ہے وہ بھی شیطان بن جاتا ہے اخوان تو اس لیے نماز بندے کو سکون دیتی لیکن نماز وہ ہو جو سو نمبر والی, ہو تیتیس نمبر والی نماز اتنے ہی سکون دے گی جتنی نماز میں خوش و پورا دھیان توجہ اس میں سب سے پہلے غسل صحیح کرے سنت کے مطابق پھر وضو صحیح کرے اور اس کے بعد استفار کر لے اور پھر نماز پڑھنا شروع کرو تو پھر نماز میں مزہ آئے گا کیوں اللہ کا قرآن بے شک اللہ تعالی توبہ استغفار کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے تو جب بندہ صحیح وضو کرے گا اور توبہ استفار کر لے گا تھوڑی دیر اور اس کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور پھر اس نماز میں اس کو سکون ملے گا مزہ آئے گا وسف کم آئیں گے ہمیں خیال وسل سے آتے ہیں نا شیطان کی طرف سے تو اس لیے اس شیطان کے وسف سے اور خیال سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم استفار کریں وہ صحیح کریں اللہ کی عظمت کو سامنے رکھ کے سجدہ کریں ایک دفعہ ایک لڑکے نے میٹر کا امتحان دیا اور کسی بزرگ کے پاس گئے وہ شیر کہتا تھا تو انہوں نے کہا کہ کیا کر رہے ہو آج؟ انہوں نے کہا کہ میں نے میٹرک کا امتحان دیا ہے تو نتیجہ آنے کا انتظار کر لوں تو اس نے کہا اچھا پھر تم فارغ ہو تو قرآن ہی پڑھ لو اس نے کہا قرآن میں نہیں پڑھوں گا پہلے نتیجہ آئے میں پاس ہو جاؤں پھر قرآن پڑھوں گا تو اس نے شیر بنا کے اس کو سمجھایا تمہارا حال یہ ہے کہ قرآن پڑھیں گے پہلے پاس تو بولے کہ پہلے پاس ہوں گے دنیا ملے گی پھر قرآن پڑھیں گے کہ قرآن پڑھیں گے پہلے پاس تو ہو لے ون ناس پڑھیں گے پہلے ناس تو ہو لے ناس کا مطلب ہوتا ہے کہ تباہ ہو جانا پنجابی میں ناس کو کہتے ہیں تباہ ہو جانا انہوں نے کہا سورت ناس تب پڑھیں گے پہلے تباہ ہو جائیں اس کے بعد سورت ناس پڑھیں گے ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی شیتان وسل سے ڈالتا ہے تو اس نے کہا قرآن کے آخر پہ کا علاج لکھا ہے اللہ نے قرآن کی آخری سورت کون سی ہے سورت ناس. اللہ کو پتا تھا کہ شیطان کے وسوسے انسان نہیں بچ سکتا اس نے سب سے آخر پہ شیطان کا علاج لکھا ہے جو بندہ نماز میں کثرت سے سورج ناس پڑتا ہے شیطان اس کی جان چھوڑ دیتا ہے ہمارے حضرت حضرت پیر ذوالفکار کے پاس ایک بندہ گیا کہا حضرت شیطان بہت وسل سے ڈالتا ہے اس کا کیا علاج ہے تو حضرت نے فرمایا دیکھو شیطان انسان کو دیکھتا ہے انسان شیطان کو نہیں دیکھ سکتا وہ حملہ کرتا ہے وسل سے ڈالتا ہے ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے فرمے اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ شیطان کو دیکھتا ہے شیطان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا تم اللہ کی پناہ میں آجاؤ تو شیطان سے بچ جاؤ گے کیونکہ اللہ شیطان کو دیکھتا ہے شیطان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا اس لیے اللہ نے حکم دیا کل حالانکہ سورت یہ مکمل ہے الناس کل کی ضرورت نہیں لیکن یہاں اللہ نے حکم دیا کہ آخری تین سورتوں کے شروع میں کیا بولا pardou, اس کو پابندی سے پڑو. تو یہ تین سورتیں خاص طور پہ پابندی سے پڑھے اور سورت ناس کو پابندی سے کثرت سے نماز میں پڑے تو شیطان جان چھوڑ دیتے جب شیطان چھوڑ دے گا تو آپ کو سکون نصیب ہو جائے گا تو اس لیے کسرت سے بندہ ناس پڑھتا رہے نماز کے اندر باہر غیر نماز کے اللہ تعالیٰ اس کو سکون عطا فرما دیتا ہے اور کہ نماز تو ہم نے پڑھنی ہے نماز چھوڑ ہی نہیں سکتا اور جو بندہ نماز چھوڑتا ہے یقین کرو وہ بے سکون ہوتا اس کو سکون نہیں ملتا کار کوٹھی بنگلہ سب کچھ ملے گے جائے گا لیکن سکون نہیں ملے گا اور نماز کے ساتھ ساتھ بندہ علم حاصل کرے اور علم کے مطابق زندگی گزارے ایک اپنے تجربے اپنی عقل کے مطابق زندگی گزارے گا تو بے سکون ہی ہوگا تو اگر اللہ کے حکم نبی کی سنت اور علم کے مطابق زندگی گزارے گا تو سکون ملے گا تو ضروری علم جو دین کا ہے وہ ہر بندہ حاصل کرے تاکہ اس کو سکون منفی ہو جائے اور جب سکون ملے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جنت کا نظارہ دکھائے گا جنت کا نظارہ اس کو دکھائے گا تو اس لیے علم ضروری علم کہ غسل کے فرض غزو کے فرض نماز کے فرائض ایمان یقین کیا چیز چیزیں آج لوگوں سے پوچھیں کہ ایمان کیا پتہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھنے کا کیا مقصد ہے کلمہ پڑھنے کے بعد بندے کے اندر کیا تبدیلیاں آتی ہیں کلمہ پڑھنے سے بندے کے اندر کیا جذبہ ایمان کا پیدا ہوتا ہے پتہ نہیں ہے اس لیے فرمایا سب سے کم تر درجے کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ بندہ گناہ کو گناہ سمجھے برائی کو برائی سمجھے حدیشی میں آتا ہے کہ جب تم کسی برائی کو دیکھو ہاتھ سے روکو نہیں تو زبان سے روکو نہیں تو دل سے برا سمجھو ذالک کا غف المان کے یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ اور ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ بندہ اللہ کے نام پر اپنا مال اپنی جان اپنا وقت سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کا سب سے اعلیٰ درجاتا فرما وزین وشن تو مومن کون ہوتا ہے جو اللہ سے شدید ترین محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مومن بنا دیتا ہے تو جو اپنا جان اپنی مال اپنا وقت اپنا سب کچھ اللہ کے نام پہ لگائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں جنت کا نظارہ چکھائے گا اس لیے ایمان سب سے زیادہ اہم ہے تو ایمان تو سیکھنا پڑتا ہے اس لیے فرمایا صحابہ نے نے فرمایا پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا ایک دفعہ ہندوستان کا ایک مسلمان کعبہ شریف میں گیا اس نے حج کیا حج کرنے کے بعد کعبے کے پردے کو پکڑ کے ایک گھنٹہ اس نے دعا کی عالا ایمان سلامت ایمان سلامت ایمان سلامت ایمان سلامت تو ایک بزرگ دیکھ رہا تھا اس کو ایک گھنٹے بعد جب اس نے دعا کو ختم کیا تو پوچھو تم نے اتنی دور سے حج کرنے آیا ایک ہی دعا کیا اور کیوں نہیں دعا مانگا اس نے کہا کہ ہمارے ملک میں ایک مسجد کے سامنے میرا گھر تھا میں نماز نہیں پڑھتا تھا بہت سے لوگ نماز پڑھتے تھے ایک نماز ہی بڑا متکبر تھا وہ مجھے روز ضلیل کرتا کہ تو یودی ہے عیسائی ہے یہ ہے تم نماز نہیں پڑھتا کہ کچھ عرصہ بعد وہ بیمار ہو گیا ہم اس کی عیادت کو گیا تو اس کا بہت برا حال تھا حتیٰ کہ اس کی کیفیت بہت خراب تھی جب ہم گئے تو اس نے کہا یہ قرآن اٹھاؤ جب قرآن اٹھایا تو کہ میرا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور اس کے بعد اس کو ہچکیے اور کافر ہو کر مر گیا کہ اسی وقت میں نے توبہ کیا اور توبہ کرنے کے بعد نماز پڑھنا شروع کیا پھر اللہ نے مجھے حج کی توفیق کتاب فرمائی اب میں حج پہ آیا ہوں حج میں نے کر لیا ہے اب میں واپس اپنے ملک جا رہا ہوں تو میں نے کعبے کے پردے کو پکڑ کے دعا کیا کہ یا اللہ ایمان سلامت ایمان سلامت ایمان سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے ایمان سلامت نہیں تو کچھ بھی سلامت نہیں تو میں دوستو اس ایمان کا شکر ادا کرنا ضروری ہے کتنے لوگ کافر مر رہے ہیں کتنے لوگ بغیر کلمے کے مر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور کلمہ نصیب فرما دی اور آج بغیر دیکھے ہم ایمان اور کلمے کو مانتے ہیں قیامت والے دن اس کا بہت بڑا ملے گا اگر دیکھ کر تو ہر کوئی مانے گا بغیر بالغیب بغیر دیکھے اللہ کو ماننا یہ سب سے بڑی بات ہے ایک دفعہ خلیفہ رشید اور, اور اس کی بیوی ایسے دریا کی سیر کو گیا تو دیکھا کہ ایک بزرگ بیٹھے ایسے ریت کے چھوٹے چھوٹے گھر بنا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں کہا جنت میں گھر بنا رہے ہیں ہم اللہ والے ہیں اللہ اللہ کر رہے ہیں دعا کرے گا اللہ آپ کے لیے جنت کا گھر بنا رہے, گا۔ اس نے کہا ایسے ہی بات کر رہے ہیں پھر اس کی بیوی وہ اللہ والوں کو مانتی تھی تو اس نے کہا کیا بنا رہے بہلول کہا میں آج جنت میں گھر بنا رہا ہوں کہا کتنے ایک سو روپے میں تو انہوں نے دعا کر دی کہا بس بن گیا تو رات کو خلیفہ اور رشین نے دیکھا کہ جنت ہے بہت خوبصورت سرخ کے بنے ہوئے محلات ہیں ایک محل پہ لکھا ہوا زبیدہ خاتون اس کی بیوی کا نام تھا زبیدہ خاتون کا محل تو تو اس نے کہا یہ تو میری بیوی ہے میں محل کے اندر جاتا ہوں تو جو ہی ایسے خواب میں جانے لگا تو فرشتوں نے کہا تو نہیں آ سکتا جس کا گھر ہے محل ہے تمہاری بیوی پہلے آئے گی اس کے بعد کوئی آ سکے گا اس کو جاگا ابھی تو یہ حیران ہو گیا اب ہاتھ مل رہے صبح صبح بیوی بی کو لے کے بھاگا دیکھا وہ پھر وہ گھر بنا رہے اس نے کہا بہلول کیا کر رہے ہیں کیا جنت میں گھر بنا رہے کتنے میں بیچے گا کہ پوری دنیا کی بادشاہی اکٹھی ہو کر بھی اس کا قیمت ادا نہیں کر سکتی لاکھوں کروڑوں خربوں روپئے اس کی قیمت ہے اس نے کہا کل میری بیوی نے سو روپئے کا خریدا ہے ایک رات میں اتنی مہنگائی ہو گئی ہے اس نے کہا ہاں تیری بیوی نے بغیر دیکھے سودا کیا تھا تو رات دیکھ کر آیا اس لیے قیمت بڑھ گیا تو میرے دوستوں جو بغیر دیکھے بالغیب ایمان لائے گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس ایمان کی برکت سے اس کو کبھی نہ کبھی جنت میں داخل فرما دے گا اور جو بندہ کہے گا میں دیکھ کر مانوں گا اللہ تعالیٰ اس کو نہیں مانے گا جب فرون مر رہا تھا ڈوب رہا تھا تو اس نے کیا کہا آمن تو موسا بہار میں بوسا و ہارون کے رب پر ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اب تو ایمان لاتا ہے اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو آج ہم اپنی زندگی میں اس ایمان یقین کی حفاظت کریں اور خاص طور پہ ہمارے کہتے ہیں کہ جو بندہ دو نفل پڑھتا ہے شکرانے کے کہ یا اللہ تو نے مجھے کلمہ اور ایمان نصیب فرمایا اس کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور کلمے کے اوپر بہت نصیب فرماتا ہے کہ دو نفل شکرانے کے پڑھے کہ یا اللہ تو نے مجھے ایمان نصیب فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر کی کثرت کرنے سے بھی بندے کو سکون ملتا ہے اور کلمے پہ بہت آتی ہے اس کو اس لیے اللہ تعالی نے قرآن حکیم خبردار اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے تو اللہ کا نام اللہ یہ بندے کو سکون دیتا ہے ایک ہندو لڑکا مسلمان ہوا اس سے پوچھا تم کیوں مسلمان ہوئے میری بات سمجھ آ رہی ہاں ہاں تو اس سے پوچھا کہ آپ کیوں مسلمان ہوئے اس نے کہا میں نے تورات, انجیل, سب مذہب والے کی کتابیں پڑھی پھر میں نے قرآن پڑھا تو ہم نے دیکھا کہ جو بندہ کتاب لکھتا ہے تو اس کے آخر پہ اپنا نام لکھتا ہے اور یہ کہتا ہے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو بتانا اگلی دفعہ غلطی سے ہی کر دے گا تو میں نے قرآن میں دیکھا کوئی بات نہیں لکھا ہوگا کہ اگلی دفعہ غلطی صحیح کرے گا قرآن کا ہر ایڈیشن ہر قرآن پھر اس نے کہا میں نے دوسری چیز دیکھی کہ جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو شروع میں اپنا نام نہیں لکھتا تو کہا میں حیران ہو گیا کہ یہاں شروع میں اللہ نے اپنا نام لکھا بسم اللہ اور کوئی کتاب لکھنے والا شروع میں اپنی تعریف نہیں کرتا کہ سب تعریفیں میرے لیے تو اللہ نے اپنے نام سے قرآن کو شروع کیا اور خود اپنی تعریف کی الحمدللہ رب تو للہ میں اللہ کا نام اللہ پڑھ کے قرآن میں کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کہ یہ کس کی کتاب ہے اللہ کی کتاب ہے اتنی دفعہ اللہ نے اپنا نام استعمال کیا کوئی کتاب لکھنے والا اپنا نام استعمال کر سکتا ہے اپنی کتاب میں اپنے نام کی تعریف کر سکتا ہے یا اپنی تعریفیں کوئی اپنی کتاب میں کر سکتا ہے نہیں کر سکتا یہ اللہ کی کتاب ہے کہ اللہ نے اپنے نام کی بھی تعریف کی ہے اور اپنی بھی تعریف کی الحمدللہ رب العالم تو یہ اللہ کا قرآن اللہ کا لفظ اللہ سب سے زیادہ استعمال ہوا یہ اس میں آزم ہے اللہ جماتے اللہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ اللہ کے نام کو لاکھوں دفعہ اللہ اللہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو لوگ کیا کہتے ہیں اللہ والے اب دیکھیں تبلیغ والے تبلیغ کا کام کرتے ہیں تو ان کو لوگ کیا کہتے ہیں تبلیغ کا نام تبلیغی جماعت نہیں رکھا تھا جماعت نہیں کروائی حکومت میں کہ جی ہم نے تبلیغی جماعت کو ان کے کام کی وجہ سے ان کا نام بن گیا اسی طرح اللہ والے کثرت سے اللہ اللہ اللہ کرتے ہیں تو اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کا نام اللہ والے رکھوا دیا خبردار اللہ کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا بنتے کیسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں تو آپ میں سے ہر بندہ ولی اللہ جو کلمہ پڑھے گا اور ذکر کی کثرت کرے گا اور کسی اللہ والے کی صوبت میں بیٹھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پیارے بدلوں اور یہ اللہ میں شامل فرما گا تو یہ اللہ کا نام اللہ دل میں مٹھائی اس لیے اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے قرآن ہلتا الم الحمیہ کہ اللہ کے نام جیسا کسی کا نام ہے اللہ کے صفاتی نام بس عبد ال کریم ہے لوگ کیا کہتے ہیں کریم کریم عبد الرحمان کو کیا کہتے ہیں مستر رحمان رحمان رحمان کہتے ہیں تو عبد ہٹا کے رحمان کریم کہتے ہیں لیکن اللہ کا نام اللہ اب عبداللہ کو عبد ہٹا کے کبھی کوئی کسی کو کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ کیونکہ اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے کوئی بندہ اپنا نام اللہ نہیں رکھ سکتا کوئی بندہ اپنا نام اللہ نہیں رکھ سکتا تو یہ اللہ کا نام بڑی برکت والا ہے فتح اللہ اسم کا ذل جلال کہ اللہ نام ہی بڑی برکت والا ہے تو بھئی اس برکت والے نام کو سیکھیں اور دل میں اللہ اللہ کریں دیکھیں آپ کی نماز میں بھی سکون ہوگا آپ کی زندگی میں بھی سکون ہوگا حتیٰ کہ آپ کے گھر میں بھی سکون ہو جائے گا تو اللہ کا نام سب سے کون سا بڑا نام ہے اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے باقی صفاتی نام ہے تو ہمیں ذکر کی کسرت میں اللہ کا نام ہر وقت کرنا چاہیے حتیٰ کہ جب بندہ اللہ کا نام کثرت سے لیتا ہے تو اللہ تعالی دل دماغ بال بال پورے جسم میں سے اللہ اللہ ہونے لگ جاتی ہے دیکھیے تبلیغ والوں نے نمبر بنائے چھ سب نمبر ایک ہے کلمہ نماز علم و ذکر اکرام مسلم اخلاص دعوت و تبلیغ لیکن دو نمبر اکٹھے ہیں علم اور ذکر ان کو کیا کیا؟ اکٹھا رکھا کہ علم ہو اور ذکر نہ ہو تو زبان میں اثر نہیں ہوتا اور اگر ذکر ہو اور علم نہ ہو تو بندہ شرک کرتا ہے بدت کرتا ہے تو فرمایا علم اور ذکر اکٹھے ہیں کہ علم بھی ہوگا ذکر کی بھی کثرت ہوگی پھر بندہ کامیاب ہوگا تو اس لیے علم کے ساتھ ساتھ ذکر کی کثرت کریں اب نماز پڑھنا ہے روزے رکھنا ہے حج کرنا ہے یہ نہیں کہا کہ کسرت سے کرو پانچ دفعہ نماز پڑھنا ہے ایک دفعہ زندگی میں حج کرنا ہے ایک مہینے روزہ رکھنا ہے لیکن جب اللہ نے ذکر کی بات کی تو کیا فرمایا کثیرہ ذکراً کثیرہ اللہ کے نام کا ذکر کثرت سے کرو تو کثرت سے ذکر کرنے کی وجہ سے زبان میں عمل میں زندگی میں سب میں برکت آ جاتی ہے اللہ چہرے کو روشن بنا دیتا ہے دل میں سکون عطا فرما دیتا ہے اور وہ وہ کچھ اللہ تعالیٰ بندے کو دیتا ہے جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کا نام کثرت سے لے اب میں لمبا چوڑا بیان نہیں کروں گا میں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں اس کے اندر میں نے بہت سے واقعات بہت سی چیزیں آپ کو لکھ دی ایک سچی طلب پیدا کریں کہ اللہ کے ساتھ رسول کے ساتھ ذکر کے ساتھ قرآن کے ساتھ سچی طلب پیدا کریں تاکہ جب سچی طلب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو مہربانی کر دیتے ہیں اسی طرح اصلاح اور تربیت کے مؤثر طریقے بندے کو اپنی اصلاح دوسروں کی بھی اصلاح کرتے رہنے چاہیے اور آج کل نوجوان کہتے ہیں ہمارا حافظہ کمزور ہو گیا ہے تو حافظہ تیز کرنے کے طریقے جو سکولوں میں کالجوں میں پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی تو مختلف کتابیں لکھی ہیں تاکہ یہ گھروں میں بچوں اور عورتوں سب کو سنائیں اس کے سنانے کی برکت سے گھر کے اندر جو ہے نا نیکی کا ماحول آئے گا گھر میں نیکی کا ماحول آئے گا تو آپ کے لیے نیک بننا آسان ہو جائے گا مرد عورت گاڑی کے دو پہیے دونوں برابر چلیں گے وہ بھی نیک ہوگا یہ بھی نیک ہوگا تو اس کے لیے نیک بننا آسان ہوگا بچوں کا نیک بننا آسان ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نام کے ساتھ محبت عطا فرمائے اس لیے مومن کی سب سے بڑی نشانی بتائی وزینہ امن ارشد اللہ کے مومن وہ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں اللہ سے تو یہ محبت کی شدت دل میں آ جائے حتیٰ کے پانچ نمازیں بھی پڑھے اشراق بھی پڑھے اور تہجت کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالی جو ہے اس بندے کے دل میں اپنی محبت پیدا کر دیتے ہیں پھر اس بندے کو اس دنیا میں جنت کا نظارہ نظر آتا ہے خاد کے اندر جنت کا نظارہ آئے گا کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی کیونکہ وہ بندہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے اپنی نبی کی محبت عطا فرمائے اور کامل اتباع سنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے مقربین متقین بندوں میں شامل فرمائے اور اپنے گھر کا ماحول بھی ہمیں اچھا بنانے کی توفیق نصیب فرمائے آخر ادا الحمد اللہ رب العالمین ابھی میں توبہ کے کلمات پر ہوں تاکہ ہم سب اکٹھے ہوئے تو یہ اصلاحی اس کو بیت بھی کہتے ہیں کہ کہیں بیت نہیں کیا تو آپ بیت کریں میں آپ کو اللہ اللہ کا نام بتاؤں گا اس کو کرنا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل دماغ میں جو ہے نا اللہ اللہ کا ذکر جاری فرما دے گا اور ورنہ توبہ تو سب ہی کر لیں تو میں ابھی آپ کو بیت کے کلبت پڑھاؤں گا الحمد للہ الحمد للہ یہ پیچھے پیچھے پٹتے جائیں آمن کتی القدر خیر وشرحی من الله تعالی واسبہ بعد تو صفاتی بالله قبل تو جمیہ احکام ہی اقرار البلسانی اقرار تصدیق بل قل اشہد اللّہ و شہاد عمدن ابد رسول استفر اللّہ ربیق المبن واتوب و علیہ و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق ہی محمد ولا علی و صحابی برحمتی کا برحمتی یا الحمر یہ کلمات پڑھنے سے آپ تو جس نے بیعت کی نیت کی اب ہلکے پھلکے سے پانچ چھ وظیفے اس جگہ دل ہوتا ہے یہ سوچیں یہ دل کہہ اللہ, اللہ اللہ اللہ پھر اسی طرح تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے مراقبہ کرنا ہے کہ یعنی پوری توجہ کس کی طرف کرنی ہے اللہ کی طرف یہ ابھی کرے گا اور تیسرا 100 100 دفعہ استغفار کرنا وہاں پر تاثیر وظائف ہیں اس کے اندر یہ سب سے آخر میں یہ وظائف لکھے ہوئے ہے سو 100 دفعہ استغفار کرنا استغفر الله ربی من كل ذنب واتوب ال 100 100 دفعہ درود شریف پڑھنا اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى سیدنا محمد و بارک و ایک پارہ آدھا پارہ یا ایک کو قران کی تلاوت کرنی ہے فجر کے وقت تہجد کے وقت اور چھٹا ہے رابطہ رکھنا کہ ہم ادھر دورے کے لیے اتا جاتا رہتے مولانا مولانسرا صاحب کے ساتھ بھی تعلق ہے ان سے معلومات کر لیں تو رابطہ رکھے انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے آپ کے لیے نیک بننا آسان ہو جائے گا اب اللہ کی طرف جیسے آپ مجھے دیکھ رہا تھا میں بول رہا تھا اسی طرح آنکھیں بند کے اللہ کی طرف دیکھیں کہ نہ زمین نہ آسمان کچھ بھی نہیں ہم اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھا ہے اللہ کا نور رحمت میرے دل میں آ رہا دل میں سما دل کی سیاح ظلمت صاف ہو رہی اور دل کہہ رہا اللہ اللہ اللہ, اللہ میں سن رہا تو آنکھیں بند کر لیں تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے یہ تصور کریں نہ زمین آسمان کچھ بھی نہیں ہم اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھے اللہ کی رحمت آ رہی ہے ہمارے دلوں میں سما رہی ہے دل کی سیاہی ظلموں صاف ہو رہی ہے اور دل کہہ رہا اللہ اللہ اللہ اللہ نہیں نہیں دوخا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما لے یا اللہ اپنا قرب اور محبت نصیب فرما لے. یا اللہ اتنی محبت سے شوق سے یہ بیٹھے سب کے بیٹھنے کو قبول فرما لے سب کو اپنے نیک پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے یا اللہ ہم سب کو معاف فرما لے. یا اللہ سکون والی زندگی نصیب فرما لے. یا اللہ ذکر فکر دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جہاں جہاں تبلیغ والے خدمت کر رہے تبلیغی جماعتیں چل رہی ہیں سب یا اللہ سب کی حفاظت فرما لے. سب کو قبول فرما دے سب کو آسان فرما دے یا اللہ اپنا قرغ اور محبت نصیب فرما یا اللہ جو رزق کی وجہ سے پریشان ہے برکت والا رزق نصیب فرمال یا اللہ برکت والا رزق نصیب فرما لے. عورتوں بچوں مردوں سب کے دل کی جہز شریدوں میں قبول فرمال ہے یا اللہ ہمارے اس دورے کو کامیاب فرمال یا اللہ اپنی خصوصی رحمت نازل فرمال یا اللہ خصوصی رحمت نازل فرمال یا اللہ تو کریم ہے اور کریم اس کو کہتے ہیں جو بغیر مانگے بھی دے دیتے ہیں یا اللہ ہزاروں چیزیں بغیر مانگے دے رہے سچی سچی توبہ کی توبہ توفیق یا اللہ سچی سچی توبہ کی توفیق یا اللہ کی جو جو جس کے دل میں راز جانتا ہے یا اللہ, علیم بیداد تو دلوں کا جانتے. یا اللہ سب کے دلوں کی جین شری دعا تو قبول فرمان ہے یا اللہ آخری وقت آئے اس اس دنیا سے جائے ہم سب کے لبا اللہ